لله نحمده ونستعينه ونستفره ونحوذ بالله من سرور أنفسنا وتجمئات أعمالنا من يحسن ومن يضل فلا يحسنه وأشهد أن لا ما نأمنه ورده لا يحسنه محمد العبد والرسل يا عيد النبي ألم قالوا يا محمد محمد قالوا ونادى من اسمنا انا وحدك لا شريك لك يا ايها الذي تنزلت من نطقك من نطق واحد فقدر الله من جوار وسمعوا ماريا كثيرا من الله نبينا جميع ادعو لي بالامان اننا نطلبك عليك بالسلام يَا لِلَّهِ إِنَّكَ لَأَكْرَمُ الْكُرَمَ وَأَكْرَمُ الْكُرَمِ وَأَنْتَ السَّلِيمُ يَا سَيِّدَ أَحْنَارُ وَيُحِيطُ بِالْغُيُوبِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَهْدِهِ رَسُولُهُ مَقَامَ النَّاجِيْنَ أَمَّا كَمِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِكِتَابِ اللَّهُ عَلَيْهِ بکل کا بھی موبائل بکل کا مغیر کلام ندی کی تعریفات ہم لوگ اللہ تب العالمین کے لیے جس کی مہربانی اور بسوں کرنے سے ہم نے شاہی کو ہو نبی احمد والی رسل پر جنہوں نے اللہ نقب کے دین کو جس طرح, جس طرح اللہ محبوب المین نے ان پر نافر کیا گمام طور امت تک پہنچا دیا بتا دیا عالمین نے اس دین کی تکمیل کا اعلان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پتا بھی کہ مو دن چاہیے مقبر جن اور جبنی کی چیزیں جو ایک مسلمان کو جنت سے قریب کر سکتی تھی اللہ نب العالدین نے نبی السلتا علیہ مسلم کے ذریعے اس کو بیان کروا دیا بتا دیا اور حضر جس کے ذریعے جن نے نگی نبی تصداؤ والی مسلم نے اس کو بھی بتا دیا حضر جس سے اللہ نب العالم گازی ہوتا نبی علم والے مسلم نے اس کو بتا دیا ہر روز میں ہمیں لے جا سکتا تھا نبی علم والے اصل نے اس کو بتا دیا ہر وہ عمل جس کے ذریعے ہمیں سلام بھی کرتا تھا نبی علم والے اصل نے اس کو بتا دیا اور ہر مقام جس کو کام پایا جاتا ہے نبی بچلتا ہوا یہ قدم میں اس کو ہر کوئی بھی آپ نہیں ہے جو بڑھتی ہو اس کے ذریعے سال کا ہوتا ہو ہو کی نبی رقم چلتا ہوا رقم کی بس لائی نبی رقم کی دوڑ کیوں نہیں ہو سکتا کیوں یا اللہ اللہ نے مطلب بتایا ہم you don't know what it is. کام لیا بہت پڑا آپ نے غرالت کا کام کیا آپ کا بدلی رسالت کا نہیں کیا اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم رسلت نے خیر کا کام چھوٹ دیا اور پھر دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کی آسمانی اللہ علیہ وسلم کی عکمت آپ کے اجلاس کی محبت نہیں ہے آپ کے بیٹوں کے کی محتاج نہیں ہے آپ کے علاوہ کے اخبو کی محتاج نہیں سوا سے ان پر نہیں کیا میرے بھائیوں یہ نبی اسم صلی اللہ علی اللہ علی انسان شراب میں ہوگی اور پھر لوگ جلد میں آ کر جذبات میں آ کر میں دو قدم آگے بڑھ جائے باتیں بہت ہیں اس میں بداعت کے سلسلے میں اگر بیان کیا جائے تو شاید گنجو لگ جائے اور اس کی سنگین بنا لائے میں مختصر آپ کو کے بارے میں کئی بتا بتاؤں گا ہماری گرد ہم کیا کہتے ہیں نگلے سے وہ پھر اپنا نیا رخ دے اس کو بیان کرتے ہم نے کہا چلو اللہ حضر عال نے بننا انجناز بیچے گی اور اس کو اجتماع لے گا تین چیزوں میں ہو سکتی ہے نمبر ایک اصول کے اندر بت نمبر دو اور کے اندر بجٹ یعنی باتوں میں بجٹ نمبر تین امل کے اندر میں گوشت کروں گا کہ تینوں کی نثالیں دوں نکالوں دو میں اپنا سا اور مسجد آئی کا بیان کروں تو کے نام سے بھی جانتے ہیں اللہ یہ منانا اطیلا ہے اس عطی کے اندر دو ناطے راجنی طور پہ ذہن میں لگنے کی ہے نہیں کوئی انسان برابر کو ایک میں بھی اگر مدد کرے گا جائے گا اور یہی سے عقیلے کے اندر بھی نظر آئی دوست ہے اس میں دو نا اور دو سمت ہے کیسی بات ہے آج کسی بات کے نمبر دو کون سی تم تو ہے نا سو آپ کا کوئی نام اس کا انتظام کر سکتا ہے نہیں الگ تو آپ کا کام اندرا سو آپ کا کام کوئی انتظام نہیں کر سکتا لیکن منت جانا لیکن جب میں لکھنے کا آیا میں نے ایسا ایسا آج دیکھا کیا ہے؟ جب دونوں جلدی لے گئے اور تم لوگ ابھی ندیتم پر ملنا والے ہوئے انتخاب کے ہوئے کیا کے ساپان گیان کے درپن کر لو یا دونوں دو بلا کہنے والے ایسا کہتے ہیں اگر یہ سماجی ہے سوال بولنا چاہ رہے ہیں کام پہ مجھے ہوتے ہیں اچھے کام پہ مجھے جیسے جاب کر دیں اپنے کام نکال کر کے اپنی زبان میں را دیں سہاجی ہے جاب دیں کہ یہ کام ہو تب جا کے کام پراب جیسا کہ سبھی دوسری بات کے اردو جیسا ابھی اردو یہ ہم جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ نے نہیں کیا جتنا بھی اچھا ہو جائے جتنا بھی اچھا ہو جائے جتنا بھی اچھا ہو جائے اگر ندیا میں سنتا والی اسلنگ سے اور صحابہ سے سابق نہیں ہے عمل کیا ہوگا بجت ہوگا اگر کیا سنگلہ پیسہ بھائی جیلا کا ان کو بدت ماننے کا نہیں ہو تو پھر کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ندیات کی سننا والی اسلنگ سے بہتر کام تیسری بات بجت کے استھان نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا یا تو نبی یا سبرتا والی سرگرم اور ان کے صحابہ کے بہتر طریقے میں ہوں یا پھر گنیائی ہو تو اس کا مطلب یا تو کام اچھا یا کیا بیچ کا کوئی نہیں ہوتا تو بغت کو ایک ہی نہیں ہوتی روز جانے والی جی فائدہ یہ ہوا کہ بدت کی سمجھی ہے سمجھی کہ ایک آدمی یا لوگ اور چیزیں سی واقع بہت زیادہ ہے ان لوگوں نے کیا کیا کام بہت اچھا سمے بیٹھ کر کتنی بچہ گھر میں نہیں کہتے ہیں انجام دے دیجیے موت گمراہی کریں گمراہی کا کیا؟ کوئی ایسی چیز کو ہے و و و و و و حسن جس کو دیا کیا جواب ہم نے دنوں کی تاریخ میں ندیات سلسلہ والی نقل کی حیثیت ندیات نے جس کسی ہمارے اس دن میں کوئی نئی چیز گئی جو ہمیں ہر دلوقتي دلوقتي एक्सेप्शन आपने कोई दुमला पढ़ा होगा जिसने एक्सेप्शन आता है हम कहते हैं कि हमारी पूरी जमात आई सिवायत को न्या कहेंगे ایسا کرنے میں یہ خدا لگتا فوج نہیں ہے تم بند کر کے راجیئر کا سر سب کر کے کر کے نہیں جائے کیا وہ جب دیکھا ان کو استعمال کے لکھ کے نماز پر پیلے کرتی تو اب دلیل کا ہیں کیا حضرت عمر رسی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی دقت ہے اب تم کہہ رہے ہوئے ہر جگہ ہم نے کہا کہ اچھا اُنہوں ٹرین لے کے دینا feeling نے کہا اچھی سنت ایجاب کرے گا اس کا مطلب اگر کوئی اچھی چیز ہو اس کو ہم لائیں اس کا مطلب وہ اچھا کام کا سبب ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ اس کا خیال ہو سباب کیا کیوں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ ہے پریشان حال کے گرکڑی کی وجہ نبی ندیا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دیا سبے کا روحان کہاں ایک صحابی آئے اتنا لے کر اتنا لے کر تو ان کا دامن زمین سے لگ رہا تھا مشکل چند اٹھا رہے ہیں جب دوسرے صحابہ نے دیکھا سب نکل گئے بعد میں اپنے گھر میں لا کر جمع کر دیا نٹرا لگے تب یہ کہا تھا کسی کسی میں کوئی ایسی سینئر کی جاتی جو اچھی ہو تو اس کو ملے گا آپ جو عمل کرے لوگ کریں گے کام میں کیا وہ کام جو سے کام آپ بھی کوئی ایسا کام ہوا ہے میں کام لوگ ہیں اور کسی کو کرو کوئی کا نمبر دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے سنت کی تقسیم کی سنت و سنت ان سریا بدت تبدیلی سنت کی تقسیم کیا ہے کی تفصیل کی ہے تم نے حقیق کے لفظ کو بدل دیا اور کم اس کے بدت کی تفصیل رکھوا تو نہیں مطلب کہ اور سکنا. کہتو ہی ہی. میرے بھائیوں کو بھی بھاشا میں جوابات ہے جو ان کے دوسرے اسٹار میں اس کے کبھی موقع ملا تو میں اس کو بھی جواب گا لیکن خلاصہ جواب یہی داری شکاری ہے اور اس کے لیے فیصلہ ہو گیا فیصلہ خط معاملہ خط ہماری جس وجہ سے ہمارا ان کا بندہ کرتا رہے گا وہ خود اپنے ایمان کی سرادی کا ذریعہ بنا بتاتی ہے کہ نبی کا دن بھاؤ والی کو نے جتنا کے مہینے میں انداز کے بعد روزہ اکثر کا کبھی اور مہینے میں نہیں ہے مطلب جو اگر کوئی شب شروع کرو تو نہیں رکھتا اب پندرہ سال میں آیا کو رکھنا شروع کیا یار کیوں چل رہا ہوں نے منایا اب میں جو بھی آدمی بیان ہوں صحیح کرنے جو مطلب لیکن پندرہ سامان کے بعد اگر کوئی شروع کرنا چاہے جائے گا دو لیکن اگر کوئی شروع سے رکھتا ہوا آ رہا ہے تو رکھ سکتا ہے پندرہ سامان کے بعد جب یہ شروع کر رہا کہ رنخرام کو دو ایک دن پہلے مت اگر کوئی شخص ہمیشہ رکھتا ہوا آیا ہے مہینے کے آخری میں ہی رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے حجیز تو اگر کوئی شخص شابان میں خاص کر آخری جو کہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کی لیجائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی کام رکھتا ہوا آ ہے تو اس کو آخری مہینے نہیں موقع اس کے لے جائز نمبر تین شابان ندی اپنی نے والے مسلم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سمجھا والے اللہ علیہ وسلم نے کرنایا گیا مہینہ یہ وہ زمینہ ہے جس سے لوگ باقی ہو جاتے ہیں اور یہ وہ ہے جس میں لوگوں کے آباد اللہ کی طرف مٹائے جاتے ہیں والا مہینہ اللہ کی طرف بڑھائے جاتے ہیں جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں مجھے لفظ ہے کہ اللہ کے طرف اللہ کے طرف میرا آنند اور میں دیکھوں دے دو طرف سے ایک کے لیے لوگ ہوتے ہیں رقب ہوتے ہیں تو کیا ہوگا ابھی دو طرف کیونکہ رفت کے وقت کے بعد اس کا بہت زیادہ بڑھ گیا نگر نے را در نگر کرنا آج عبادت کو بھی ہمارا کیلے عبادت کسے کے وقت میں قبضوں کے لوگ میں کرنا کیوں کیوں سے جب جتنا ہوتا ہے نا تو لوگ عبادت سے بات ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کرنا سوال بہت بڑھتا ہے تو ہم سب کے وقت عبادت کرنے کا سوال بڑھتا ہے اور لکشم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بہت ہی کوداد کے قیدیت بدار رہتا ہے یہ وجہ دوسری وجہ کہ اس میں ہنمان پڑا ہے روزے دار کا عمل اللہ حسین کا عمل روزہ کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے اسی لیے جب کوئی امن لوگ کے عمل اللہ کی مارکیٹ ہوتا ہے تو زیادہ اللہ کرنا ہے اس مہینے کے بعد بھی جاتے ان شاء اللہ اس کی طرف توجہ بھی ڈال گا اور ایک کمپٹیشن بھی کروں گا کمپٹیشن یہ ہوگا کہ اس مہینے میں دو طرح کے لوگ لوگوں کے ایک موڑ جو مہینے کے ہفتہ ایاست سے رکا رکھتے ہیں ایک موڑ جو مہینے میں کسی خاص بھی اور آپ جانتے ہیں وہ پندرہ سالان کی رات ہوتی ہے پندرہ سالان کا بھی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اس کی سر ایجنسی کی روایت آئی ہے صحیح صحیح نہیں اس کو الگ رکھے ایک وجہ بیان کرتا ہوں آسان کام کیا ہے ہمارے پورا مہینہ رکھنا ایک دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن پورا رکھنا کوئی ہندی لگا ہندی تمہارے ساتھ راتے اور ایک دن کا رکھنا سامنے چلنا نہیں ہے آپ کی لڑکی اب میڈیا اپنی بات ختم کرنے کا بہت شور کرتی ہو بعض روز اپنی اس امن بچی لیتے ہیں اگلا نے بڑا ہم نے اس قرآن کو مبارکانہ کیا کہتے ہیں مبارکباد کا ایک مل رہتے ہیں اس کے دیر آئیے ہم دونوں حدیث کے بھاگتے ہیں نہ ہم خلا کا قومی نہ پورا کا قدر دیں گے ہم کا گے ہم کے بیٹے کو میں کا لوگوں کے ساتھیوں کو یادیں کرنا ہے اللہ عبیم نے ہایت میں کیا بنایا کتنی ہوں ہم نے قرآن کو رہا ہوں کسی قرآن کو اللہ اور سامان یا تو اللہ قرآن کو سابان دیا اور یاد بات نے موبائل کا سولہ کر رہا سامان لے رہا یا آیا کام کو دل جانا تبدیل صحیح ہے کہ اللہ کا مدان کے نہیں آتا ہے اس لیے آیا کے لیے تبدیل بنا اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کو مدد دینا سیکھا اللہ نے مدد کرمدان کیا کیا اللہ نے تو کو رمضان دینا سیکھا اور یہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں شابان میں نازر کیا فیصلہ کرو تم نے قرآن پر ایمان لایا ہے یا قرآن کا اثر کیا ہے تم اپنے ایمان کا جائزہ لو اب اس کے دوسرے کے ایمان کا تجزیہ کرو اللہ رب العمی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت کو ویسا ہی جیسا کہ صحابہ نے سمجھا اس طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والصلاة عليكم ورحمة الله وبركاته